تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور الحاق بس کا اللہ تعالی سے مطالبہ کیا یہاں سے بار وہ مقام آخری من یہ ہے غیب کے خبروں میں سے وہی وہ کر رہے ہیں آپ کی طرف وما کنت ہم ان کے پاس جب جمع ہو گئے تھے وہ امر اپنے معاملے میں وہ یم قرون اور وہ فریب کر رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تفصیلی واقعہ ہم نے یوسف کا آپ کے اوپر بیان کیا ہے اس کا یہ معنی نہیں آپ عالبیب ہیں کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ میرے نبی اس قسم کے واقعات کو جب بیان کریں گے کتاب کی صورت میں لوگ پڑھیں گے بعد میں ایسے مشرقین پیدا ہو جائیں گے کہ وہ نبی کی وحی کو بھی علم غیب قرار دیں گے تو اللہ نے پہلے سے نفی کر دی کہ اے نبی یہ غیب کی باتوں میں سے ہیں یہ وحی کے ذریعے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اس کا علم آپ کے پاس پہلے سے نہیں تھا وَمَا سے حاضر ناظر ہے اور ہر جگہ ہے اللہ فرماتے ہیں نئی ومَا اے نبی آپ ان کے پاس نہیں تھے اس وقت تو آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے دنیا میں آئے بھی نہیں تھے جب جمع ہو گئے تھے وہ اپنے معاملے پر جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالنا تھا اور مکر فریب کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے یہ تو علم ہے اور اس میں نہیں ہے لوگوں کے اکثریت والا اگر آپ حرس رکھتے ہیں مان والے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین بلانے کے لیے بہت ہی حرس رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ اس بات کی جلیج ہے نا کہ لوگوں کی اکثریت مومنین کی نہیں ہوگی لہذا جو لوگ اکثریت اکثریت کرتے ہیں اور جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں وہ قرآن کریم سے ناشنا ہے جمہوریت کے ذریعے سے ہمیشہ کافروں کی حکمرانی ہوگی اس لیے کہ مسلمانوں کے ووٹ کم رہیں گے قرآن نے اس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے اکثر اپلون, اکثر وما یوگ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشرق اسی صورت میں ہم آگے پڑھیں گے تو جب مسلمانوں میں ایمان والوں میں اکثریت مشرقین کا ہوگا تو پھر کافروں میں اکثریت اور جو ہے دہریوں میں اکثریت میں اکثریت مسلمانوں کے ساتھ ملاؤ گے تو پھر تو ان کا ووٹ ایک فیصد میں نہیں آئے گا لہٰذا ووٹ کے ذریعے سے مسلمان کبھی غالب نہیں ہو سکتے یہ کفر کا قانون ہے وما تسم علیہ کوئی مطالبہ نہیں کرتے یہ تو اللہ تعالیٰ کا نصیحت ہے آپ ان کو سنا رہے ہیں اور نبی کی دعوت میں یہ بات شامل حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے لالچ کا پہلے سے نفی کرتا ہے ان اجر اللہ, اللہ, اللہ پر ہے تم مانو نہیں مانو, کیونکہ مجھے یہ لالت نہیں ہے مانو گے تو مجھے کوئی چندہ مل جائے گا نہیں مانو گے چندے میں کمی آ جائے گی نہیں میرے تو ایک حق ہے وہ بیان کروں گا مانو تو تمہارے لیے فائدہ نہیں مانو تمہیں کوئی نقصان نہیں وق آیا کتنے نشانیوں میں سے زمین آسمانوں میں گزرتے ہیں یہ لوگ ان پر وہیزون اور ان سے وہ راس کرنے والے ہیں زمین آسمان میں آسمانوں میں تو ہم نہیں گھومتے ہیں تو پھر ہم کس طرح ان پر گزرتے ہیں اپنے نگاہوں سے دیکھتے ہیں آسمان میں تارے آتے ہیں چاند کا آنا جانا سورج کا آنا جانا آسمان کے طرف سے دن کا آنا آسمان کی طرف سے رات کا آنا یہ سب آسمانی نشانی اور زمین کے اندر یہ گمتے پھرتے ہیں چشمے جاری ہے غلے اناج کھانے پینے کی چیزیں زمین سے نکل رہی ہے یہ لوگ کھا رہے ہیں تو گویا اسمان اور زمین کے تمام نشانیوں پراس کرتے ہیں وَمَا اِلّا نہیں ہے لوگوں کی اکثریت معنی ان میں سے لوگوں کی اکثریت نہیں ہے مگر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں اس کا معنی یہ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ ایمان کے باتیں اقرار کے ساتھ کہتے ہیں مشرقین کہ جو دن اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے تو یہ مشرقین کیا کہیں گے اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ تو یہ ایمان ہے نا یہ ایمان نہیں ہے اسمان کو تسلیم کرنا زمین کو تسلیم کرنا اپنے نفس کو تسلیم کرنا ساری چیزوں کے بارے میں تسلیم کرنا یہ سب کاریگری اللہ کی ہے یہ تو ایمان ہے تو پھر اللہ کے صفات میں غیروں کو داخل کرنا یہ شرک ہے تو فرمایا کتنے لوگ ہیں جو ایمانیات کو بھی مانتے ہیں پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے ایمان کے باوجود شرک کریں گے تو ہماری امر میں تو بہت زیادہ ہیں بلکہ اگر اس کو پرسنٹیج میں تقسیم کیا جائے تو شاید کے سو میں سے پانچ ادمی صحیح معاہد نکل آئے سو میں سے پانچ ادمی ورنہ لوگوں کی اکثریت مختلف طریقوں سے جو بالکل قبر پرست ہیں وہ تو نرے واضح مشرق ہیں لیکن جو قبر پرستوں سے نسی درجے میں ہیں اور اپنے آپ کو اہل توحید میں شمار کرتے ہیں وہ بھی وسیلے کے مسئلے میں شرک میں لت پت ہے وہ مردوں کے وسیلوں کے قائل جیسے میں نے آپ کو اس کی تصریح بتائی تھی صورت معاہدہ میں وہ اب تک وہ کتنے ایسے مولوی ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم تو اللہ تعالی سے مانگتے ہیں تو شیخ سعدی کے قول کے ذریعے سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ ایمان پہ کر دے خاتمہ بے بنی فاطمہ حسن حسین کے توفیل سے ہمارے ایمان پر خاتمہ کر دے اس سے بڑھ کر کیا شرک ہو سکتے ہیں یہی علیہ السلام کے قوم کا شرک تھا تو یہ اہلی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان کا شرک ہے تو فرمایا کہ ایمان کے باوجود شرک کے اندر ہے آئے ان کے پاس قیامت بہت اچانک اور وہ اس سے آگاہ بھی نہیں ہوں گے مانا ان لوگوں کو اس بات کا خوف نہیں ہے شرک کرتے ہیں یا تو دنیا میں ان پر اچانک اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت ان پر آ جائے پھر ان کے پاس توبہ کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا قل آپ فرما دیجیے یہ ہے میرا راستہ میں بلاتا ہوں دعوت دیتا ہوں اللہ کے طرف اعلیٰ بصیرت بصیرت کے ساتھ میں بصیرت پر ہوں دلیل پر ہوں انام میں وہ منیتا باندھی اور جنہوں نے میری پیر بھی کی ہے میرے پیروکار وہ سبحان اللہ ہے اور پاک ہے اللہ تعالیٰ المشرکین اور نہیں ہوں میں مشرقوں میں سے اس میں ایک تو اس بات کی دلیل کہ نبی کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے اللہ کی توحید اور دوسری اس بات کی دلیل کہ نبی کی طرف سے جو دعوت ہے وہ دلیل پر بنا ہے نبی کا دعوت بھی دلیل نہیں ہوتے تیسری بات اس میں یہ ثابت ہے کہ جو نبی کے پیروکار ہے نبی کی امتھیوں میں سے ان کی سب سے بڑے علامت یہ ہوگی کہ وہ ہر مسئلے میں دلیل پیش کریں گے ان کے باتیں دلیل کی بغیر نہیں ہوگی خاص کر عقائد میں ان کے پاس دلیل, کے پاس دلائل ہوں گے تو فرمایا انا میں بھی دلائل پر ہوں بصیرت پر ہوں جو میرے پیروکار ہے وہ بھی دلائل اور بصیرت پر ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے تسبیح بیان کی وہ سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک اور پھر ان لوگوں سے برات کا اظہار نہیں ہوں میں مشرقین میں سے مانا کوئی ایسے لوگ بھی آ جائے جن کا بڑا دعویٰ ہو نبی علیہ السلام کی محبت کے بڑے وہ چرچے کرے بڑے آوازیں کسے بڑے قصیدے بنائے لیکن اگر ان میں شرک ہے تو وہ میرے اعلان کو سن لے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں وہ مجھ سے نہیں ہے وہ لاکھ بار دعویٰ کر لے کہ نبیر نے نبی جو ہے وہ پول رحمت جنت میں گراتے جائیں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے پہلے جاؤ تو صحیح پہلے جاؤ گے تو پول اٹھاؤ گے نا جنت میں داخلے کے لیے اللہ کے توحید بنیاد ہے اور اللہ نے اعلان کیا ہے کہ باللہ <سؤال> فقد حرم علیہ الجنہ جس نے شرک کیا اس کے اوپر جنت اللہ نے حرام کیا ہے تو شرک کے باوجود اگر کوئی یہ قصیدے بناتے ہیں اور سہار پڑھتے ہیں کہ نبی رحمت ہے وہ پول رحمت جنت میں گرائیں گے اور ہم اٹھائیں گے تو بلے بولو لیکن نبی تم سے اعلان زاری کر رہا ہے کہ و آنا من مشرقین, میں مشرقین میں سے نہیں ہوں وہ مجھ سے نہیں ہے میں ان سے نہیں ہوں اور یہی اعلان کس نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ وہاں کا رمضان مشرقین یہودیوں نے کہا وہ ہم میں سے ہے کان ابراہیم یہودیاں اور نسارا نے کہا نہیں نسرا نی اللہ نے جواب دے دیا کہ نہیں ما کان ابراہیم تھا ہم کہتے ہیں جو اسبی کی, کی محبت کے اگر ان کے عقدے میں شرک ہے اور یقیناً تو اللہ کے نبی پر بات ومان مشرقین میں مشرقین میں سے نہیں ہوں بھلے وہ دعوے کرے وماسلام قبل کا نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مرد بھیجے ہم نے کیا ہم نے ان کے طرف من قبل من قبل بستی والوں میں سے افلم علم کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے سیر نہیں کیا ہے زمین میں ضرور پس دیکھ لیتے یہ لوگ کے پکانا کہ, کہ بط اللہ جینا کس طرح ہو گیا تھا انجام ان لوگوں کا من قبل ہم جو ان سے پہلے تھے وہ لدار الآخرت البتر آخرت کا خیر ہوں بہت بہتر ہے زینا ان لوگوں کے لیے تقاؤ جنہوں نے تقوی اختیار کیا فلاطا خلون کیا تم عقل نہیں پکڑتے عقل حاصل نہیں کرتے ہو کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سب رجال تھے اور یہ دلیل ہے ان علماء کا کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا دعوی کرنا کسی کا کہ مریم رسول ہے جس طرح بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہتے ہیں وہ دعوی غلط ہے اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ رجال اور یہاں یہ بات بھی ثابت کہ انبیاء جتنے بھی آئے وہ رجال تھے ان میں نوری کوئی بھی نہیں تھا ہمارا نبی بھی نوریوں میں سے نہیں ہے وہ رجال میں سے ہے ان لوگوں پر رہتے اور فرمایا کہ وہ تھے کون من اہل خورا وہ بستی کے لوگ تھے انسانوں کے مردوں کے جنسوں میں سے اسی کی جنس میں سے ہے فرمایا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ان نبیوں کے دعوت کو ٹکرایا توحید کو ٹکرایا ان کی بشریت کو ٹکرایا یہ ہوا نا لوگوں نے ان کو نبوت سے کیوں نکالا کہ تم نبی ہو ہم اس لیے نبی نہیں مانتے کہ تم بشر ہو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ بشرین کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو جتنے بھی نازل کیا سب میں نے بشر پر نازل کیا ہے میں ان سے پہلے ان سے پوچھو کہ بستی والوں میں جتنے بھی بشر تھے اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو چلی اصل حتی یہاں جستے اثر رسول جب نہ امید ہو گئے رسول وہ زم اور انہوں نے گمان کیا امن گو یقین گو جھوٹ بولے گئے ہیں جا ہوں نہ تو آیا ان کے پاس ہمارا مدد ہم نے جن کو مختلف توجیہات علماء نے کی ہے کہ اس میں یعنی مشکلات ہے لیکن یہ توجیہ ایک عام توجیہ اس کو سمجھو وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اب نبیوں نے اپنے قوموں کو دعوت دی دعوت کے نتیجے میں غریب غربہ لوگ بہت ان کے ساتھی بن گئے لیکن جو مالدار قسم کے وڈیر تھے فروغ ملکوں نے انکار کیا وڈیروں نے انکار کیا تو اب نبی نے ان کو دعوت دی کہ اگر مارو گے نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا اب وہ اللہ کا عذاب تاخیر ہو رہا ہے اللہ ان کو مولد دیتا ہے ان میں سے جن کو ایمان دینے کا مقصود کا اللہ ان کو ایمان دیتا ہے یہ نتیجہ جاری رہا تو یہاں تک کہ کسی بھی نبی کے دل میں یہ خیال گزر گیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب آئے گا یہ وڈیرے اگر نہیں مانے گا عذاب آئے گا عذاب میں تاخیر ہو گئی تو نبی کے دل میں اگر یہ خیال آ جائے کہ کہیں میں جو وہی لے کر آئے ہوں جو بات لے کر آئے ہوں خیال دل میں یہ بات گزر جانا کہ کہیں میں جھوٹ پر بنا تو نہیں ہوں میں جو بات کر رہا ہوں اس میں کوئی جھوٹ کا شبہ تو نہیں ہے کہ میں کہتا تو اللہ کا عذاب آئے گا اور ابھی تک عذاب نہیں آیا کہیں مجھے جھوٹ تو نہیں بولا گیا ہے کہ عذاب آئے گا یہ خیال سے گزر گیا خیال کے گزرنے کے بعد فوری طور پر اللہ نب العالمین نے اس خیال کو زائل کرنے کے لیے اپنا مدد بھیجا کہ نہیں نہیں ایسے خیال تو ہو نہیں سکتا ہے میرے نبی یہ خیال کرے تو ان کے لیے نقصان ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ حتی یقول اور رسول متانسول اللہ جہاں تک یہ رسول کہ کب اللہ کی مدد آئے گی یہ کیوں؟ اس لئے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتے اللہ کا امداد کب آئے گا تو کہنے کا مقصد یہ کہ کر لیا کہ وہ جھوٹ بولے گئے ہیں تو جا ہم نے سنا ہمارا کے پاس پس نجات دی ہم نے جس کو ہم نے چاہا مجرمین عذاب کا پھر جانا لٹا دینا مجرمین سے کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے لقد تصدیق لیکن یہ تو تصدیق ہے اس کی بے ندے ہیں جو اس سے آگے ہیں و و تفصیل اور تفصیل اس میں ہر چیز کے وہ ہدن اور ہدایت ہے وہ رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی سچائی یہ جو واقعہ ہے اس میں بہت بڑا درس ہے اور یقیناً جیسے کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ساٹھ سے زائد اس میں فوائد ہے جو علماء نے لکھے ہیں اس واقعہ کے اندر فوائد ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس واقعہ کے بارے میں لوگوں نے قصیدے بہت بنا ہے جھوٹے بات ہے یعقوب علیہ السلّۃ والسلام نے سارے بیڑیوں کو جمع کیا اور ان بیڑیوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو کس نے کہا ہے اگر سچ نہیں بولا تو میں قیامت کے دن چودویں صدی کے مولیوں کے سب میں تم کو اٹھا لوں گا اور قیامت کے دن قربی قیامت کے مولیوں کے جماعت میں تم اٹھو گے یہ سارے جھوٹے کہانیاں ہیں اور جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا یوسوف علیہ السلام زور کے قریب جانے والے تھے کہ اتنے میں یعقوب علیہ السلام کی تصویر سامنے آئی آواز آئی کہ اے کیا کر رہے ہو یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں باتیں ہیں اور میرے بھائیو اس میں یہ بات اچھی طریقے سے جان لو قرآن کریم کے اندر ایسے واقعات ہیں جس کو باتوں کو واقعات کو بنی اسرائیل نے یہودیوں نے ان واقعات میں بہت سارے الزامات جھوٹے باتیں نبیوں پر بنائی ہے تو وہ اسرائیلی روایت کئی مفسرین نے اپنی کتابوں میں درج کر دی ہے ذخیرہ بنا لیا ہے کہ بھائی بیس جلدوں میں پندرہ جلدوں میں اس اس میں میں سب ملا دیا تو صنعت کی تحقیق نہیں کی لیکن بحمد اللہ, اللہ کے توفیق اور فضل سے ایسے علماء دنیا میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ احادیث بھی ذکر اللہ ہے اللہ کا ذکر ہے اور اللہ نے ذکر اللہ کے کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو ایسے اسرائیلی روایات سارے علماء نے جمع کیا ہے اور اسرائیلیات کے نام سے اسرائیلیات کی تفصیل کتاب لکھ دیا امام سیت رحمت اللہ علیہ نے اور جمع کیا اس میں وہ سارے قصے یہ قصہ یہ قصہ کو جمع کیا ہے تو یہاں پر بھی اس واقعہ میں بہت سارے قصے لوگوں نے بنایا ہیں تو رد کیا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کا واقعہ ہے اس میں عبرت ہے اور یہ قرآن بنا بنایا نہیں کسی نے گڑا نہیں ہے اس کو بلکہ تصدیق الزیب نے یہ تو اپنے سے ماقبل کتابوں کے تصدیق کرنے والی کتاب ہے تو رات انجیل کو ثابت کر رہا ہے اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اس کی تفصیل کیا ہے وہ ہدایت کی تفصیل ہے یہ نہیں کہ قرآن کریم جو بے مقصد باتیں اس کو بیان کرے گا نہیں اس میں مقصد کی باتیں ہوتی ہیں حدیث اس کے ساتھ ملاؤ تو دین کی کوئی بات بھی اس سے خارج نہیں ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو لوگ دین کی باتیں اٹھا کر کہتے ہیں اچھا جی تم کہتے ہو کہ سب چیزیں قرآن اور حدیث میں ہیں یہ مسئلہ قرآن میں دیکھا دکھا, میں دکھا ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ کسی کے پاس ہے تو لے آئے ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور حدیث سے اس مسئلہ کا حل نکالیں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتے کیوں پھر تو قرآن کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جائے گا قرآن کہتے طبیان الشے ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے اور تفصیل کل شے ہر چیز کی تفصیل والا ہے تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ حدیث کی تشریح قرآن کے ساتھ ملا کر ن پورا کامل ثابت نہیں ہوگا علی مکمل تو الحکم دین احکم معیڈہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا اس کا پھر کیا مانا ہوگا لہذا یہ دعوی جٹا ہے جو بھی کرتا ہے اس صورت کی خصوصیات یوسف علیہ کے واقعہ کی تفصیل نمبر دو اس قصے کو اللہ تعالی نے احسن القصص قرار دیا کیونکہ بہت سارے فوائد پر یہ جمع ہے نمبر تین ان لوگوں کے بارے میں صورت میں فیصلہ ہے جو شرک کو اور ایمان کو اکٹھا ایک, ایک سینے میں رکھتے ہیں تو فیصلہ کیا ہے جس سینے میں یہ دونوں اکٹے ہو جائیں ایمان برباد ہے شرک کی وجہ سے ایمان تباہ ہو جائے گا نمبر چار امبیال سلاۃ والسلام کے عموماً ہمارے نبی کے خصوصاً اللہ نے ثابت کیا کہ یہ رجل ہے یہ نور نہیں ہے یہ رجال میں سے ہے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بشارت کا وعدہ کہ ہم نجات دیتے ہیں لیکن کن کو اہل ایمان کو ایمان کی تسیح ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے صورت رات ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق پہلے سورت میں اللہ رب العالمین نے میں میں یوسف میں دلائل نقل کیا ہے پچھلے نبیوں سے جس کو دلائل نقلیا کہتے ہیں اب اس صورت میں عقلی دلائل کی تفصیل ہے کہ اس کے اندر عقلی دلائل ہے دیکھ لو اوپر نیچے زمین کے آسمانوں کے اور حالات کی تبدیلی کے اس سے تم پہچان سکتے ہو اپنے رب حقیقی کو نمبر دو پہلے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو ثابت کیا کہ سچا رسول ہے صورت یوسف کے احوال سے اور اس قصے کو بیان کرنے کے تصدیق کے ساتھ اب اس صورت میں اللہ رب العالمین اس کو اطمینان دیتا ہے تسلی جتنے بھی اس پر شبہات ہیں ان شبہات کے جوابات کہ رسالت پر جو شبہات آئیں گے اس کے جوابات نمبر تین پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا دلائل کے ساتھ اب اس صورت میں مثالوں کے ساتھ اور دلائل ملا کر ایک مزید اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں نمبر چار پہلے اللہ رب العالمین نے تقابل کیا اہل گھاک اور اہل باطل کا دو صورتوں میں صورت حود میں اور صورت یوسف میں اب اس صورت میں اللہ رب العالمین تقابل کرتا ہے ایمان والوں کے شرک والوں کے اوصاف کیا کیا ہے ان کا یہ وصف ان کا یہ وصف صورت کا عنوان کیا ہے صورت کا عنوان ہے پہلے اللہ تعالی کی توحید کو ثابت کرنا اور شرک پر ہر اعتبار سے رد کرنا شرک و علم میں ہو اور اختیارات کے استعمال کرنے میں ہو عبادت میں ہو دعا میں ہو ان کا اللہ نے رد کیا ہے نمبر دو عقلی دلائل تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں اللہ رب العالمین کے توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہے پانچ مثالیں اس صورت کے اندر اور اس کو سمجھانے کے لیے کہ اس کے ذریعے سے بندہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے قرآن کریم کی شروع مثال میں ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ قرآن کریم میں تقریباً چوالیس مثالیں موجود ہیں امسلہ اس سے بہت کچھ اخذ ہوتا ہے نمبر پانچ اس میں صفات کا تقابل اللہ نے کیا ہے جو کہ تقریباً تیرہ صفات کا تقابل ہے اور اس صورت کا دوسرا دعوی یہ کہ رسالت کو ثابت کرنا ہے اور اس پر جو شبہات ہیں ان شبہات کے جوابات دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت میرا بان بوتر کتاب کی ہے وہ جو نازل کی گئی آپ کے طرف مر رب کے رب کے جانب سے الحق کو حق ہے ولاکن سرنا سلائی لیکن لوگوں کے اکثریت ایمان نہیں لاتے ہیں حروفی مقتحات اور اس کے بعد قرآن کریم کی طرف دعوت کئی سورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کی طرف دعوت دی ہے کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کتاب ہے کہ یہ ساری دنیا سے لوگوں کو کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں جیسے سورت یونس میں ہم نے پڑھ لیے تھا فلزا لک یہ قرآن کریم خوشی کی کتاب ہے اور اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے اس کو مانو اس کو سمجھو اس پر ایمان لیا اس میں بہت بڑی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اٹھائے آسمانوں کو بغیر سے دونوں کا جسے تم دیکھتے ہو تم مست مستی ہوا سخم سوال تابع کیا اس نے سورج اور چاند کو اپنے ارب کی ملاقات پر یقین کرو اس کے دو معنی کی علماء نے بغیر ستونوں کا بنایا ہے جو تمہیں نظر آتا ہے اسمان یا بغیر ستونوں کا بنایا ہے جو ستون تمہیں نظر نہیں آتے تمہارے نظروں سے اوجل ہیں لیکن یہ پہلے والے بات زیادہ خوی ہے کہ بغیر ستونوں کا بنانا ہی اصل کمال ہے کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسمان کو میں نے تام رکھا ہے وہ انض اگر یہ زائل ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص نہیں جو اس کو تام سکے بغیر سے تونوں کا اللہ نے کڑا کیا ہے اور رحمان کے عرش پر مستغی ہونے کا تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں اور اس کو بغیر تفصیل بغیر تمثیل بغیر تعطیل اور بغیر تشبی کے اس پر ایمان لانا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو تابع کر دیا یہ بہت بڑی دو علامات ہیں اللہ کی توحید کی پہچان کے لیے فرمایا ہر ایک چیز کے لیے اللہ نے ایک تعین کر دیا ہے وقت مقررہ اس پر ان کا اجرا ہے چلنا پھرنا غروب ہونا طلوع ہونا اور وہ تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کا یو دبر زمین میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا مدبر جو ہے متصرف جو ہے وہ اللہ ہے یہ زمین کے چلتے پڑتے انسان یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہے یہ تو اللہ ان کو بڑے بناتے ہیں نیچے والے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر جیسے نیچے کے لوگ ہوتے ہیں اوپر سے اللہ ویسے بادشاہ لے آتے ہیں اور پھر اللہ جب چاہتے ہیں ان کو بادشاہ ان سے چھین لیتے ہیں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں تنزل کا مم منتشا بادشاہی چھین لیتا ہے خوشی سے کوئی نہیں چھوڑتا ہے فرمائے تفسیر سے اللہ تعالی آیتوں کو کیوں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو ملاقات پر جب یقین ہو جائے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے یہ باقی سارے درست ہو جاتے ہیں اس لیے قرآن کریم کا آخری حصہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اس بات پر لگایا ہے وہ صورتیں اکثر مکی صورتیں ہیں اور اس میں قیامت قیامت قیامت قیامت, قیامت قیامت قیامت قیامت کا ذکر ہے تاکہ اگر ایک بندہ قیامت کو تسلیم کر لیں تو اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت قرآن کا شدت ان کے لیے قبول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے خوب زدہ ہو جاتے ہیں وہ پھر راستہ ڈھونڈتا ہے کہ اب میں اللہ کے پاس کیسے پہنچوں برما وہ اللہ, اللہ تعالیٰ وہ ہے مدل ارغا جس نے بچایا ہے زمین کو و پلوں میں سے جان افیحا اس نے بنایا اس میں جوڑے جوڑے ہر قسم کے پل فروٹ کو جوڑے بنایا ایک تو ان نے مانس مذکر بنا دیے یہ بھی جوڑے کی ایک, ایک علامت کے ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو ملاتا ہے اور ان کا جس طرح جانداروں کے اندر حمل کا ایک نظام ہے اس طرح ان میں بھی نظام ہے ورنہ اس کے بہت سارے مثالیں موجود ہیں اور جو لوگ اس کے ماہرین ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ جب تک مونس کے ساتھ مذکر ان کا موجود نہیں ہوتا ہے کسی باغ میں علاقے میں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ پل کو نہیں لاتے یہ ایک سلسلہ جو اللہ نے رکھا ہے اور فرمایا جوڑے جوڑے بنائے دوسرے جوڑوں کا معنی یہ بھی ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے پل ہم شکل ان کے درخت ہم شکل ان کے پتے ہم شکل جوڑے جوڑے نظر آتے ہیں فرمایا لیلن لیتے ہیں رات دن کو قومی کرون یقیناً اس میں نشانیا اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں رات کا دن کو ڈانپ لینا اور اندھیرے کا چھا جانا اس میں نشانی پھر یہ دن خارج ہوتا ہے اس رات سے ایک دوسرے کے قریب جار کہتے ہیں پڑوسی کو متجاو رات آپس میں جڑے ہوئے ٹکڑے ہیں پہاڑوں کو آپ دیکھ لیں کالا ہوگا بالکل ایک لال ہوگا ایک دوسرا سنگ مرمر کا بنا ہوا ہوگا دوسرا اس طرف دیکھو کالا پتھر نکلے گا اللہ نے بناڑوں میں،, میں الگ الگ رنگ کے ٹکڑے منانا بن وزرون اور باغات ہیں انگوروں کے وزر اور کیتیاں ہیں نقیلن اور کجورے ہیں سنوان وغیرہ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں بعض درخت جو جڑ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں الگ الگ ان کے شاخ اوپر کو جاتی ہیں جڑ ایک ہوتے نیچے یہ کجوروں کے شکلوں میں زیادہ مل جاتا ہے کجوروں میں ایسا اس طرح کے نمونے بہت ہے بغیر اور جدا جدا مانا نیچے سے پورا تنا اوپر کو جا رہے سیراب کی جاتی ہیں وہ ایک قسم کے پانی کے ساتھ اب ایک ہی کھیتی ہے اس میں اب جا کے دیکھ لو کیلے کا ذائقہ الگ ہم کا ذائقہ الگ اور مرچھی کا ذائقہ الگ مانا جتنے بھی آپ نے فصلیں بچائی ہیں زمین پر پودے لگائے ہیں زمین پر ایک ہی قسم کا پانی اللہ ان کو پلاتا ہے بارش ہوتے ہیں تو ایک قسم کا پانی, پانی پی ہیں سمندر کے پانی آپ کو پلاؤ ان کو اللہ تعالیٰ ایک قسم کا پانی پلاتا ہے اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے ان کے ذائقے الگ الگ وہ نفد الباظ فضیلت دیتے ہیں ہم ان کے باز کو بازوں پر مانا کس چیز میں فی القل ذائقے میں ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے اور یہ انسانوں کی فطری اعتبار سے ہر انسان کی فطرت یعنی چاہت میں فرق ہے کسی کو نمکین چیز پسند ہے کسی کو کڑوا کسی کو مٹا کسی کو کس طرح کسی کو کس طرح تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں کے ساتھ کیونکہ انسان زمین سے نکلا ہے زمین کی مختلف کے مختلف ٹکڑوں سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے وہ مختلف طبیعتیں اس, اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوراک کا انتظام میں مختلف کیا آپ دیکھیں گے دو بائی ہوں گے لیکن ایک کا طبیعت کچھ ہوگا دوسرے کا کچھ ہوگا ایک خوراک میں ایک چیز پسند کرے گا دوسرا دوسرا پسند کرے گا ایک پل فروٹ میں ایک چیز کو زیادہ پسند کرے گا دوسرا دوسرے اس میں بھی اللہ کی توحید کی علامت و نشانی ہے یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں تمہارے اپنے اختیارات نہیں ہے فرمائے ان اس میں نشانی اس قوم جو عقل رکھتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل سے معلوم ہوتی ہے تو عقل کو استعمال کرنا یہ دین کے سمجھ کے لیے اللہ کے پہچان کے لیے یہ بہت عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے عقل دیا بندے کو اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے پہچان کے لیے استعمال کرے وَإن تاجب قولهم اگر آپ تعجب کرے تو تعجب والی ہیں ان کے بات مانا اگر آپ ان کی باتوں پر تعجب کریں تو آؤ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان کی کتنے ایسے باتیں ہیں جو انتہائی تعجب خیز باتیں ہیں وہ کیا ہے فرمایا وہ کہتے ہیں کنہ تو رابطہ جب ہم ہو جائے مٹی لفی خلق جدید کیا ہم پیدا کیے جائیں گے نئے خلقت کے ساتھ نئے پیدائش کے ساتھ ہم دوبارہ اٹھیں گے فرمایا فرما دینا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا, اپنے رب کیا، یہ تو رب کی کافر ہے پیدا اس نے کیا اب دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے دوبارہ کسی بھی چیز کو بنانا تو پہلے سے زیادہ آسان ہوتا ہے تو اگر پہلے ماننا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے پھر زمین میں لے جا کر دوبارہ سے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے اور صورت بنی اسرائیل میں فرمایا کہ یہ تو تم گوشت سے بنے ہوئے ہڈیوں سے بنے ہوئے ہو، اگر تم اس سے بڑھ کر کسی چیز سے بن جاؤ پھر بھی اللہ تعالیٰ گلا سڑا دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر دے گا فرمایا اگر ان کے باتوں پر آپ تعجب کرتے ہیں تو آئیے یہ بڑی تعجب کے بات کہ اللہ تعالیٰ کی دوبارہ حیات کی منکر ہے وہ اوقلا لو اور یہی لوگ ہیں کہ توف ہوں گے پیانا کے منگے گردنوں میں وہ لائیں گا سا بنار یہ دو ہو زخیر ہوگا خالدون ہمیشہ رہیں گے قیامت کا انکار یہ کفر ہے اس شخص کے کفر میں پھر کوئی شک واقعی نہیں رہتا جو دوبارہ زندگی کا انکار کرتا ہے وہ حصیہ وہ جلتی طلب کرتے ہیں آپ سے برائی مارا عذاب چاہتے کہ عذاب لے آؤ قبل سنا اچھائی سے پہلے اچھائی کیا ہے وہ ایمان ہے ایمان لے آؤ اس کے بعد اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو ایمان تمہیں دفاع دے گا وہ تم کو بچا لے گا تو اللہ کی رحمت کے بجائے ایمان لانے کے بجائے عذاب مانگتے ہو وقت خلط مین قبل مسولات یقیناً گزر چکے ہیں ان سے پہلے مثالیں مسولات گزر چکے ہیں مسولاد اس لیے کہا کہ پہلے جو قوم گزرے ہیں اللہ نے ان کو ایسے عذاب دیے ہیں کہ ان کے چہرے بھی بگاڑتے ہیں تو جیسا کہ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام السلام نے مسلح کرنے سے منع کیا کہ جب تم دشمن کو قتل کرو تو ان کے ناک کاٹنا ان کے کان کاٹنا ان کے ہون کاٹنا انکے نکالنا یہ مت کرو اس لیے کہ مسلح کرنا منع ہے ہمارے شریعت جو ہے جنگ میں بھی ہم کو اصول بتاتا ہے کہ ایک بندے کو مارنا مقصود تھا مار دیا بس ان کی تجلیل کرنا مقصود نہیں ہے مسلط فرمایا کہ پہلے ایسے قومیں گزری ہیں جن کے وجودوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزائی دی ہے اور ان کی وجود ایسے تھے جیسے مسلح بنایا جاتا ہے فرمایا وہ ان کے ظلم, ظلم کی بے وجود اور یقیناً عذاب دینے والا سزا دینے والا ہے دونوں باتیں ایک طرف توبے کی ترغیب مغفرا آو توبہ کرو اللہ رب العالمین مغفور ہے وہ تمہیں غفور الرحیم ہے تمہیں معاف کر دے گا مغفور بن جاؤ گے اور اگر ایسا نہیں شرک پر کفر پر ڈٹے ہوئے ہو تو پھر یاد رکھ لینا لشدید العقاب بھی وہ ہے وہ یقول الجین کہتے ہیں وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا لولا نہیں آیا کیوں نازل نہیں ہوتے ہیں اس رسول پر کوئی نشانی میں ربی ہے اس کے رب کے طرف سے ہیں نمان تمنظر یقیناً اور الزامات اعتراضات کیوں لے کر نہیں آتے آیتن ان کے اوپر کوئی موجزہ کیوں نہیں آتے رب کی جانب سے تو نبی آپ کہہ دو میں آپ کو اطمینان دیتا ہوں اس بات پر کہ ان کی باتوں کو کبھی بھی خیال میں مت لاؤ انمان تمنظر یقیناً آپ ڈرانے والے اب ہے ہمارے رسول لیکن ہر ایک قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے تو آپ اپنے پورا امت کے لیے حادی ہے ابتدا اپنے قوم کے لیے اور نبوت اب کا سارے امت کے لیے ہے تو یہ آپ ان کے ہدایت کی باتیں ان کو بتاؤ اور ان کی جہالت کے باتوں سے زرگزر کرو یہ اگر کہتے ہیں کہ جیسے معجزات ہم طلب کرتے ہیں وہ لے کے آؤ تو ان باتوں کو آپ نظر انداز کرو ان کے کہنے کو چھوڑ دو اللہ واللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے رحم وما تزداد اور جو زیادہ کرتے ہیں وہ کلو بمقدار اور ہر ایک چیز پاس ایک, مقدار، ایک اندازے کے ساتھ ہے عالم الغب عالم ہے وہ چھپے ہوئے چیزوں کو وہ شہادا ظاہر کو الکبیر المتعال جو نہایت بہت بڑی ذات ہے اس کے متعل بلند ذات ہے اس کا ذات کبیر مانا ذات بھی کبیر ہے تو اوساب بھی کبیر ہے ذات کے ساتھ اوسع بھی کبیر ہے اسی ترتیب سے متعال وہ بلند ہے اعلی ذات ہے بلند ذات ہے رحمان مستبی الرش ہے نا متعلق اندر پیدا ہونے والے بچے کا علم ہوتا ہے اب گٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے بچے گٹتے بھی ہیں بڑھتے بھی ہیں بیماری آ جاتی ہے بچوں کی ماں پر وہ بچے گٹنے لگ جاتے ہیں چھ مہینے کا ہوتا ہے خون جاری ہوتے ہیں خواتین پر یا دوسرے جانور جو ہوتے ہیں گائیں ہیں بھینس ہیں اور اس ترتیب سے چھوٹے جانور بڑے جانور بچے ان کے ضائع ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں فرمایا کم ہوتے ہیں بڑھتے سب میرے علم میں ہیں اور جیسے کہ حدیث میں ہے نبی السلط والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین رحم کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے اللہ کے علم کے باوجود وہ اللہ کو خبر دیتے ہیں کہ اب بچے کے یہ کنڈیشن ہے اب اس کی یہ کیفیت ہے اب یہاں تک پہنچ گیا اب اتنا ہو گیا ہے لیکن باوجود علم کے اس میں اللہ کے اور حکمتیں ہیں تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اور کسی اور کو یہ علم نہیں ہے تو جب یہ میرے صفات فات ہے تو پھر کسی کو اس بات سے انکار کر لینا کہ میں اٹھا نہیں سکوں گا دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا یا کسی اور میرے اختیارات دیں گے اور وہ جو چھپ چھپ کر پھرتا ہے رات کے بلے اندھیرے میں وہ بن بن نہار اور چلنے والا ہے دن کی روشنی میں فرمائیں رات کو کوئی چھپ جائے اندھیرے میں گم پھرتا رہے یا کہیں چھپ جائے کہیں بھی وہ اپنے لیے ٹھکانا بنا لے اور دن کی روشنی میں نکل آئے جنگلات میں پہاڑوں میں ہو یا شہروں میں ہو فرمائے سب میرے علم میں ہے لہو مواق کے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اس بندے کے لیے مواق کے بعد مانا باری باری آنے والے ممبین یا دئی خل بھی اس کے آگے اور پیچھے یا فضول حفاظت کرتے ہیں اس کے اللہ کے عمر سے ان اللہ یقین نہیں تبدیل کرتے اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو حد کا یوگا بےنفسین تک کہ وہ تبدیل نہ کر لے جو ان کے کیفیت نفسوں میں ہے جب چاہتا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ بے قوم کسی قوم کی برائی کا فلاں مردلہ تو کوئی بھی اس کو پھیر نہیں سکتا ہے اس کے پھیرنے والا کوئی نہیں نہیں مِن مِن <وَال> ہوگا ان کے لیے اللہ کے ماں سیوا کوئی کارساز اللہ تعالیٰ نے یہاں کئی باتیں بیان کی کہ دیکھو وَكُلَّ شَيْنَ عِندَهُ <بِمِقْدَار> اللہ کے پاس ہر چیز مقدار میں ہے اب اگر اس پر آپ غور کریں گے مرغی ہے مرغی اس میں اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا کرنے کا جو ترتیب بنایا ہے چھوٹا سا انڈا وہ دیتی ہے اب آپ بتائیں اگر وہ اللہ کی اس مقدار پر نہ ہو اور مقدار سے ہٹ کر وہ بڑا ہو جائے وہ پورا گیند کی طرح ہو جائے تو وہ مرے گی نہیں کیا یا بکری ہے بکری کے پیٹ میں اتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے بکری کے پیٹ سے اگر اللہ تعالیٰ اونٹ کے بچے کو نکالنا متعین کر دے تو وہ تو وہ اپنے مقدار کو نہیں پہنچا ہوا ہوگا جو اس کے پیدا ہونے کے نو دس مہینے ہیں یا چھ مہینے جس طرح بکری کے بچے کا ہوتا ہے مقدار تو ابھی پہنچا نہیں ہوگا کہ ماں اس کی پڑ جائے گی کیونکہ اونٹنے کے کی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو وہ پہلے دن بکرے سے بڑا ہوتا ہے تو اب بکری سے وہ کیسے پیدا ہوگا اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ ہر چیز میں غور کرو اس میں تو کہ ہم نے ہر ایک چیز کو کیسے مقدار سے بنایا ہے اسی طرح خواتین کے لیے اشارہ کہ اگر ان کے بچوں کو اس مقدار پر ہم نہ بناتے جو ان کے ساتھ لائق ہے اور ان بچوں کو ہم ایسے مقدار میں بناتے کہ وہ پھر ان کے دنیا میں آنے کے لیے اس کے ماں کا مر جانا لازمی ہوتا تو پھر وہ کیا کرتی لہذا اپنے مصیبت پر وہ سبر کرے اور اس کے لیے جو اللہ نے درجہ رکھا ہے اس کی امید رکھے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی خاتون مؤمنہ مو جو مومن عورت ہے معاہد عورت ہے وہ اگر بچے کے ولادت میں اولاد کی ولادت میں فوت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شہادت کا اعلان کیے وہ شہید ہو گئی ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقدار سے بنایا ہے اور یہاں پر مرما رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کی روشنی میں ہو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں رات کو چھپ جاتے ہیں میں وہ میرے نظر میں بعض چور ڈاکو وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی اللہ کی نظر میں ہیں اور وہ چور ڈاکو جو معاشرے کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں شرک پھیلاتے ہیں بدت پھیلاتے کون سے علاقوں میں جہاں توہر و سنت والے نہیں ہوتے ان کے لیے اندھیرا ہے وہاں اندھیرے میں وہ چوری کر سکتے ہاں جہاں توحید و تو سنت والے پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے وہ جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرنا مشکل ہو جاتے کیوں روشنی آ جاتی ہے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کے حالات کو تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے اس سے پہلے فرمایا کہ یہ جو انسان ہے دوسروں کا حفاظت کرنا تو دور کے بات ہے اپنے حفاظت بھی نہیں کر سکتا ہے میں نے ان کے لیے فرشتوں کا تعین کیا ہے مواقبات بنایا ہے یہ مواقع کیا ہے نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے یہ وہ فرشتے ہیں جو کرامن کا ماں سے اور یہ صرف انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہے دن اور رات میں ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ بندے کو موت دینا چاہتا ہے اس پر حادثہ لانا چاہتا ہے تو ان فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ آپ ان کو چھوڑو اب ان کی حفاظت نہیں کرو آپ کبھی محسوس کرو کسی روڈ پر آپ کا گزر ہو یا کسی بھی آنے والے حادثے میں آپ کہیں گے اچانک میرے اس طرح خیال ہو گیا تو وہ اچانک خیال آپ نے نہیں کیا ہے فرشتوں نے آپ کو اس طرح متوجہ کیا آپ کو بچانے فرشتوں گائڈ کیا ہے جس طرح ایک گاڑی دوسرے گاڑی پر ٹکر مارنے والا ہوتا ہے لیکن ڈرائیور اس سے ٹرن کاٹتا ہے تو گویا کہ ہماری مثال ایک گاڑی کی ہے اور ہمارا اسٹیئرنگ جو ہے وہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے فرشتے ہمیں چلاتے ہیں تو جہاں ہمارے اوپر کوئی حادثہ آتا ہے فرشتے وہاں سے ہم کو ٹن کرنے کا حکم دیتے ہیں بچ جاؤ جاؤ جاؤ اس جاؤ اس طرف طرف ہو جاؤ یہ توجہ کرے تیرے اوپر کوئی گاڑی آ رہے پتھر سے آ رہے اپنے آپ کو بچاؤ کوئی کہتے جو ہے میں ایسا بچ گیا میں نے ایسا اچانک دیکھا تو میں بچ گیا تو یہ ان فرشتوں کے کارنامے ہیں یا فضول امین امر اللہ جو اللہ کے حوادث سے بندوں کو بچاتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں تو فرمایا کہ کسی قوم پر جب اللہ کا آزاد آتا ہے تو فلاں مرد لہو اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتے اور انسانوں کے کی لیے کیا کسی کے کی لیے بھی کوئی مددگار نہیں ہے برق بجلی خوف وطمہ خوف اور تما کے لیے اور پیدا کرتا ہے وہ باری بادلوں کو اب یہ لوگوں کے لیے ایک طرف خوف دوسری طرف تما جن جن جن علاقوں میں بارش سے نقصان نہیں ہوتے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں بارش ہو جائے فصلے ہو جائے پہاڑی ہے گھاس ہو جائے درختے اور پل فروٹ ہی آ جائے جہاں شہر کے لوگ ہوتے ہیں یا جن علاقوں میں سیلاب بن کر پانی آتا ہے وہاں کے لوگ خوف زیادہ پریشان ہوتے ہاں دوسرے اعتبار سے اس کی بجلی کی جو چمک ہے آواز وغیرہ اس سے سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں اس میں بجلی نہ آ جائے جسمانی بجلی ہلاکت کا سبب نہ بن جائے لیکن جہاں بارشوں کی تمنائی ہوتی ہے تو وہاں تما بہت زیادہ ہوتا ہے فرمائے وہ تسبیح بیان کرتی ہے رات اس اللہ حمد کے ساتھ من اور اس اللہ خوف سے کا ہے تعالیٰ بجلی کو پہنچا دیتا ہے اس کو مانا گرا دیتا ہے اس کو میں یشاہ جس کو اللہ وہ چاہتا ہے جس پر وہ اللہ چاہتا ہے ان پر گرا دیتے وہ ہم جا دل اللہ وہ جگڑا کرتے اللہ کے بارے میں وہ ہو شد حال وہ سخت قوت والا ہے فرمایا کہ رات جو اللہ کی طرف سے ایک ملک فرشتہ مقرر ہے وہ اللہ کے حمد میں مصروف ہے باقی ملک بھی جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے حمد کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بجلی کو جس پر بیچنا چاہتے ہیں بیچ دیتے ہیں فرمایا اللہ کے بارے میں جگڑتے ہیں اس کے قوت کے بارے میں تصور اور سوچ کرتے ہیں جبکہ وہ زبردست قوت والا بادشاہ ہے لہو دعوت الحق اس کے لیے پکارنا سچ ہے دون من دون ہی وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس اللہ کے ماں سیوا کو نہیں قبول کر سکتے ہیں ان کے لئے وہ بشین کسی چیز کو وہ جواب نہیں دے سکتے مانا کچھ دے نہیں سکتے اللہ کبا سے مگر اس شخص کے طرح جس نے پھیلائے ہوئے ہیں اپنے ہتیلیاں اللملم پانی کی طرف لئے تاکہ پہنچ جائے فاہوس اس کے منہ میں وَمَا هُو بِبالغِ اور نہیں ہے وہ پانی پہنچنا اس کے رہی میں وَمَا نہیں ہے کافروں کی فی دلال مگر گم مانا رہے گا برباد فرمایا اللہ تعالی کے لیے تو پکارنا مدد کے لیے دعوت دینا بلانا حق ہے یہ تو ثابت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کر سکتے لیکن اللہ کے ماسوا یہ جن کو پکارتے ہیں لا وہ ان کے لیے کچھ بھی جواب دے نہیں سکتے مانا جو چیزیں یہ مانگتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے بلکہ ان, ہے وہ. ان کے پاس تو کسی چیز کی اختیارات نہیں ہے وہ تو ذرا برابر کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتے یہاں پر بشے ان کہا نکرا الفاظ استعمال کیا کہ کچھ بھی دے نہیں سکتے کچھ بھی ذرا برابر بھی وہ چیز دے نہیں سکتے ہاں یہ بتایا کہ ان سے مانگنا تو ایسا ہے کہ جیسا ایک انسان پانی کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلا دے اور دور سے پانی سے کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جاؤ تو وہ پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے اسی طرح یہ اپنے مقصد کو پہنچنے والا نہیں ہے فرمایا گے وہ پہنچنے والا نہیں وہ ماں دعا کافی نا کافروں کی دعا اللہ فی مگر گمراہی مانا وہ جو بھی عبادت کرتے ہیں کافر جو بھی عبادت کرتے ہیں میں کوئی نتیجہ نہیں آئے گا اور خاص اللہ کے لیے کرتے ہیں سجدہ جو از زمینوں میں ہے تو وہ کرا خوشی اور ناخوشی کے ساتھ وزیلالحم اور ان کے سائے بالختوس اور شام کے وقت اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے تو کیا اس حکم میں وہ شامل تھے کہ نہیں یقیناً شامل تھے اللہ فرماتے جو بھی اسمانوں زمینوں میں ہیں وہ خوشی ناخوشی دونوں صورتوں میں بیماری میں تندرستی میں مالداری میں غربت میں اور فراوانی میں اور مصروفیات میں فراغ اوقات میں تنگ اوقات میں ہر لحاظ سے تو ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو کیا ہمارے نبی کے سائے کو اللہ کے سامنے جھکنا لوگوں کو پسند نہیں ہے کیا کہتے ہیں اس کا سایہ نہیں تھا اللہ فرماتے ہیں جو بھی ہم نے زمین آسمان میں پیدا کیے ان کے سائے ہیں اور ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتے کہ اس کا سایہ نہیں تھا ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے جانم دکھایا یعنی مسجد کے اندر لایا آگے نماز کے حالات میں تفصیلی حدیث بخاری میں بھی ہے دوسری کتابوں میں اس میں ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہے کہ, جانم اور اللہ نے اتنا قریب لائے کہ میں نے جانم کے آگ میں اپنا اور تمہارا سایہ دے گا اب جانم کے اندر سایہ آگ کے اندر سایہ آ جاتے ہیں نا آئینے شیشے کے طرح تو اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنے سایہ دے گا اتنا جانم قریب آیا اور وہ معروف حدیث جو ہم درس میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلیہ سے ناراض ہونے کی وجہ سے تین مہینے اس کے گھر میں نہیں آئے اور جب آئے تو وہ کہتی ہے کہ میں کچھ دانے صاف کر رہی تھی اتنے میں میں نے سایہ دیکھا میں نے دیکھا تو سایہ تو ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی کا جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف لائے تھے میں نے جلدی جلدی اس کے لیے چار بھائی بچایا اس میں بٹھایا تو لوگوں کی یہ بھی ایک مصیبت کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا اچھا نہیں تھا سایہ تو کیا ہوا کہتے الہ بن گیا تو پھر چاند کا بھی سایہ نہیں ہے سورج کا بھی سایہ نہیں ہے تاروں کا بھی نہیں ہے اسمان کا بھی نہیں ہے کرو عبادت الہ بن گئے یہ کوئی دلیل ہے کہ جس چیز کا سایہ نہیں ہوگا الہ بن جائے گا ایسے قطعان بات نہیں اللہ فرماتے ہیں جو مخلوق میں نے پیدا کی اسمانوں زمینوں میں سب کے لیے سایہ ہے اور میرے سامنے جھکتے ہیں وہ اور جھکنے کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک اپنے سائے کا اذر ملے گا ایک اس کے اپنے ذات کا اجر ملے گا تو کیا اللہ کے کی نبی کو ایک اجر سے محروم کرنا چاہتے ہو اس کا سایہ نہیں تھا یہ باطل اعتراض کل آپ فرما دیجئے دیجیے کون ہے مالک اسمانوں زمینوں کا اللہ اللہ جواب دو کہ ہے یہ جواب اگر نہیں دیں گے اور اعنات کی وجہ سے اور لاجوابی کی وجہ سے بعض اوقات مشرق خاموش ہو جاتے ہیں فرمائیں آپ خود جواب دو کہ اللہ ہے کل آپ فرما دیجئے افط تخص تم مندونی اولیاء کیا پکڑا ہے تم نے اللہ کے سیوا اولیا حمایتی رحم جو اختیار نہیں رکھتے ہیں اپنے نفسوں کے لیے نقصان اور فائدے کا فائدے اور نقصان کا اختیار جب اپنے لیے نہیں رکھتے ہیں تو وہ تمہارے لیے کیا اختیار رکھیں گے اگر ہے اختیار تو بتاؤ علی نے اپنے لیے اختیار کیوں استعمال نہیں کیا جب خنجر سے مارا گیا شہید ہو گئے اپنے بیٹو حسن حسن کے لیے اختیار کیوں استعمال نہیں کیا معلوم ہو اختیار نہیں ہے ان کے پاس اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو تمہیں کیا دے گا فرما آو کیا برابر ہو سکتا ہے اندہ اور نہیں اور شرک برابر نہیں ہو سکتا ہے لوگ برابر کرنے کی کوشش میں ہے کہ ان کو اچار بنا کے مکس کرو کہ ہم ایک ہیں نہیں ہم کبھی ایک نہیں ہم الگ ہے ظلمات نور یا آپ ان سے یہ پوچھو کیا اندھیرے اور روشنی یہ برابر ہو سکتے ہیں ظلمات کو جمع لایا نور کو ایک لایا اس لیے کہ ظلمات کے اندر شرک ہے بدعات ہے رسم رواج ہے یہ بہت سارے ظلمات ہوتے مختلف ظلمات اور نور ایک معلوم ہوا کہ عقید توحید اور اتباع رسول یہ ایک ہے اس میں کہیں شکلیں نہیں ہیں ایک نبی کا ایک ہی طریقہ ہے کتاب و سنت میں معلوم ہوا کہ نور ایک ہے اور ایک ہونا چاہیے مان والوں کو کہ ان کا فکر ایک ہو ان کا عقیدہ ایک ہو ان کا سوچ ایک ہو ہم جا شرکا یا بنایا انہوں نے اللہ کے لیے شریک خلقو وہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے خلقو انہوں نے پیدا کیے خلق ہی کی اس اللہ کے پیدا کرنے کے طرح فتح شاہ بحال خلق تو مشتبہ ہو گئی پیدا ان پر انہوں نے جو اللہ کے لیے شریک تیرائے ہیں کیا وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے خلقو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے بھی انسان بنائے تو انہوں نے بھی بنائے اللہ نے بھی کیڑے مکوڑے مچھر اور حیوانات اور چیزیں تو تو انہوں نے بھی بنا دی تو اب یہ جو اللہ کے بندے ہیں اب ان کے اوپر یہ بات مشتبہ ہو گئی کہ دیکھو اللہ بھی کر رہا ہے تو فلاں بھی کر رہا ہے فرما ایسا کوئی ہے قل فرما کہ اللہ تعالی خالق تعالیٰ کل پیدا کرنے والا ہر چیز کا ہے وہ علما حید وہ اکیلا اور غالب ہے فرما ان سے کہو کہ اللہ کے محسوہ کوئی بھی کسی چیز کو پیدا کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سب اللہ کے محتاج ہیں جب محتاج ہے تو محتاج محتاج سے کیوں مانگے فقیر فقیر سے کیوں مانگے اس سے کیوں نہیں مانگتے جس کے پاس سارے کل اختیارات اور فرمائے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ماسوا وہ کون ہے وہ اللہ کے مخلوق ہے اس لفظ میں اللہ نے ان کو ذکر کر دیا کہ وہ اللہ جو ہے خالق و کل شع ہے وہ ہر چیز کے خالق ہے تو جس چیز کو یہ علا بناتے ہیں اس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو خالق تصور کرنا یہ کتنے بڑی بے وقوفی ہے کے اس اللہ نے اسمان سے پانی فصالت اودیت رواں ہو جاتے ہیں اس پر وادیاں او دیا نالے بے قدر رہا اس کے اندازے کے ساتھ اللہ تعالی اسمان سے پانی برساتا ہے اس پانی کے ساتھ جو وادیاں ہوتی ہیں نالے ہوتے ہیں اس میں پانی آتے فخ لیا سیلاب نے جاگ را اوپر ابھرا ہوا ہوتا ہے نا پانی کے اوپر جاگ ہوتے وہ مما اور اس میں سے یو خریدونا آلئی ہے تپاتے ہیں اس کے اوپر یہ لوگ میں ابتگاہ تلاش کرتے ہوئے کا جاگ ہے ایک سونے چاندی اور لوہے کا جاگ جب لوہا گرم کیا جائے چاندی اور سونے کو گرم کیا جائے جس سے سامان لوگ بناتے ہیں اس پر بھی اوپر سے جاگ آتا ہے تیزاب ڈالو لوہے پر اس کے اوپر سونے پر چاندی پر تو سنارا جو ہوتا ہے وہ تیزاب کے ذریعے سے ان کے کچرے کو جلاتے ہیں اس پر جاگ آ جاتا ہے بارش ہونے کی صورت میں پانی کے اوپر جاگ آتا ہے لیکن بے قدر حاق اس کے اندازے کے ساتھ جتنا پانی اتنا جاگ فرمایا کہ کذالکہ اسی طرح ید رب اللہ ہو ید رب اللہ الحق کا بیان کرتے اللہ تعالیٰ حق کو ولبادلہ بادل کو فَسْو جو ہوتا ہے جاگ فیض و تو چلا جاتا ہے وہ خوش ہو کر وہا اور لوگوں کو جو چیز فیم کس وہ تیرتی ہے زمین میں کدار کے اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالی مثال یہ مثال اللہ نے دی ہے اس کو آپ ذرے یعنی معاشرے میں تدبیق دے دو ایک تدبی تو یہ ہے کہ کسی علاقے میں کوئی صاحب علم جاتا ہے وہ علم کی بنیاد پر وہاں کام شروع کرتا ہے کام جب شروع کرتا ہے حق کے بعد توہیر اور سنت تو وہاں کے مولوی پیر وغیرہ اور اکابر مجرم ووٹر لوٹر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اکٹھے ہو کر اس کے خلاف بہت بڑا جلوس کی شکل میں آ جاتے ہیں اور مقابلہ کرنے لگتے ہیں یہ تو وہ بھی آ گیا یہ تو نیا دین لے کر آیا باپ دادا کا دین ہمارا خراب کر دے گا اب اس بیچارے کے لیے بڑے مسائل پیدا کر لیتے ہیں کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا یہاں ہو جائے جائے یہاں یہاں اس کا مسجد مدرسہ بن یہ پر کام شروع کر دے تو فیم کو سو یہ زمین میں اترے گا یہ لوگوں کے عقائد کے اندر باتیں اس کی سراہیت کر جائے گی اور اس کی دعوت کی وجہ سے پودے آئیں گے اور اس کے دعوت کے نتیجے میں لوگوں کے عقائد اور نظریات تبدیل ہو جائیں گے تو یہ انتہائی بڑے زور اور شور کے ساتھ ان کے خلاف جلوس اور مناظرہ کرو اور فلاں کرو فلاں کرو تو فرمایا کہ ان کی مثال جاگ کی طرح ہے ایک صاحب علم کو چاہیے کہ وہ استقامت سے کام لے کچھ دنوں کے بعد یہ جاگ بیٹھ جائے گا اور اس کی باطل باتیں خود لوگوں کے اوپر افشا ہو جائے گی وہ کسی نہ کسی اسکنڈل میں اللہ تعالیٰ اس کو بسا دے گا ویسے ہی ہوتا ہے کئی لوگوں کو ہم نے الحمدللہ دنیا میں دیکھا ہے ایک عالم تھا مردان کے علاقے میں وہ شیخ اللہ, صاحب حفظ اللہ تعالی اس کو تعالیٰ بیان کرتے ہیں بہت تنگ کر رہے تھے کو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا رسوا کیا کسی ایک مسئلے پر اپنے مقتدیوں کے ساتھ لڑ پڑا اور وہ کہہ رہے تھے یہ اور وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ کی بات غلط اب شیطان نے اس کو اتنا جوش ملایا اتنا غصے ملایا کہ ایک دن میرا کڑے ہو کر اس نے اپنے کپڑے پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ کمیس اور سلوار پاڑ کر کے قمیص اور کوشش کی وہ کوشش سارا رائے گاہ ہو گیا اور حق پرست جو ہے آگے بڑھ گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو جاگ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے وہ تو صرف ہوائی باتیں ہوتی ہیں ختم ہو جاتے وہ دائی کا جو دعوت ہوتا ہے وہ داخل ہو جاتا ہے اس کو مثل اودیہ اس لیے کہا کہ بعض دائی جو ہوتے ہیں وہ سرسری دعوت دیتے ہیں ایک علاقے میں درز تدریس بیان اجتماع اور وہاں پر گزرتے ہوئے دوسرے علاقے میں اس طرح ان کے دروس ہوتے ہیں اور یہ دوسری مثال میں سونے چاندی کے ساتھ جو مثال ہے وہ درز تدریس کے یعنی انتظامی امور جو بنائے گئے ہیں مدارس یہ اس کی مثال سونے اور چاندی کے ہوتے ہیں اور وہ سنہارا ہوتا ہے طلبا اس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ اس کو جس طرح اتوڑی کے ساتھ مارتے ہیں وہ بیچارے پریشان بھی ہوتے ہیں دو گھنٹے چار گھنٹے لیکن وہ مثل سونے چاندی کے وہ اس کو مارتے ہیں اس سے سونا بناتے ہیں اسی چیز بناتے ہیں زیور بناتے ہیں زیور بن کر کے وہ اس کا جو مخالفین میں جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ اعتراضات تو ختم ہو جاتے ہیں اس کے مقابل اور یہ سونا چاندی سے وہ زیور بنا کر وہ زیور کی صورت میں معاشرے میں آ جاتے ہیں مفادات ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے فوائد ہوتے ہیں علم کے زیور سے وابستہ ہو کر پھر وہ معاشرے میں کام کرتے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہاں پر